ہر چیز کے پیدا کرنے والے رب شراہلی صدری عمری لسانی افتحو قولی رب وقال وحلق وکال ادھر سے ہے اچھا جی میرے محترم شراؤن نے مجلس شورا سے مشورہ کیا اپنی کابینہ سے درباروں سے کیا کیا, کیا جائے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا خود بھی اس کا خیال تھا کہ موسا کو قتل کر دیں کالا فرعول اقت الموسا تو اسی مجلس شورا کے اندر فرعون کا چچا داد بھائی تھا وہ وہی شخص تھا جس نے موسا علیہ السلام کو پہلے کہا تھا انل مالا تا مہرونا بے قل یکلو پخر و انیلا کمن پہلے کہا تھا نا موس علیہ السلام سے قتل ہو گیا نا وہ نبوت سے پہلے قتل ہو گیا تو اسی شخص نے آ کے کہا تھا وہ دوست تھا کب آگ جا میں خیر تھا پھر جب موس علیہ السلام آئے اب نبی بن کے تو دل میں وہ کیا بن گیا مومن بن گیا اچھا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 جب انہوں نے نہ مانا تو بعد میں سراہکن بھی کہہ دیا کہ میں کیا ہوں مومن ہوں وہی ہے اس کا نام لکھتے ہیں شمان یا شم کوئی تچا ذات ہے اس کا فرعون کا وہ کالا رجن مومن مرد مومن کا اعلان حق مرد مومن کا اعلان حق اے مومنون بس پہلی ہے من آل فرعون وصف دوسری ہے یک تو مو ایمان ہو اس کی وصف کتنی ہے تیسری تین وصفیں ہیں اس کی اور کہا مرد مومن نے جو کہ ہونے والا تھا فرعون کے خاندان سے اور چھپاتا تھا اپنی ایم کو آپ طاقت لوں تقریر کا پہلا رخ یہ ضرور لکھو تقریر کا پہلا رخ تلطیف فی دعوت دعوت کے اندر نرمی تھی تجری تدریجان تدری جان اوپر گئے تقریر کا پہلا رخ تلطیف دعوت دعوت کے اندر کیا تھی کی؟ نرمی تھی تدریجان یہ نہیں کہ پہلے خود ڈنڈا چڑھا دے نہ تدرین کیا قتل کرتے ہو تم ایک مرد کو محض اس وجہ سے وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے فاران کے تحقیق لے آیا تمہارے پاس دلائل واحع تمہارے رب کی طرف سے میاں سوچ لو اگر ہوگا بال وہ جھوٹا تو فعل ہی جود کا ببال اس پہ ہے اور اگر ہوا سچا تو یاد رکھنا پہنچے گا تم کو بعض وہ عذاب جس کا وعدہ دیتا ہے بعض اس لیے کہا کہ مکمل عذاب قیامت آمدنی ہوگا سچا ہے تو کیوں خدا کا عذاب لیتے ہو ڈبل .ww -e مقصود تک پہنچا تھا اس کو جو حد سے بڑا ہو جھوٹا ہو جھوٹا ہوگا تو خود ختم ہو جائے مقصود تک نہیں پہنچے گا اے میری قوم واسطے تمہارے سلطنت ہے آج کے دن غالب ہو زمین کے اندر بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا اس کو تم نے قتل کر دیا اور عذاب ہے تو کون مدد کرے گا کال فراؤ جواب فراؤ مشورے ہو رہے تھے نا اور راج مومن نے تو یہ مشورہ دیا اب فرعون کا کہنے لگا ماوری کو اللہ مارا نہیں رائے دیتا میں تجھ کو مگر وہ رائے جو میں دیکھتا ہوں اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھی راہ کی فرون کہنے لگا وقال اللہ ضیاء منا تقریر کا دوسرا رخ مرد مومن کی تقریر کا دوسرا رخ تلطیف کے بعد تحدید پہلے تلطیف تھی نرمی تھی دعوت میں اب کیا ہے تحدید ہے بھی ڈراوا ہے یہ الفاظ لکھ کے کرو بڑے کام کے الفاظ ہوتے ہیں تلطیف کے بعد اب کیا ہے تحدید ہے پہلے نرم گوشہ تھا اب ڈراوا ہے کہا اس شخص نے جو ایمان لایا آئے میری کام میں اندیشہ کرتا ہوں تم پہ مصل روز بعد پہلے گراہوں پہ جہر پہلے گراہوں پہ روز بعد آئے تھے نا عذاب کے دن آئے تھے مجھے بھی اندیشہ ہے تم پہ ایسے نہ آئے وہ کون سے گروہ تھے مصل گراؤ قوم لو کے آد کے سمود کے جون کے بعد تھے سب عذاب میں آئے انبیاء کی گستاخی کی تقزیب کی اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا واضح بندوں کے اللہ ظالم نہیں ہوتا وہ اپنے کرتوتوں کے بدلے تباہ ہوئے بیا قوم دیکھو نا تحدید ہے اے میری قوم میں اندیشہ کرتا ہوں تم پہ دن پکار کا پکار کا دن کون ہے اب قیامت کا یہ تخویف بھی دے رہے ہیں جس دن تم پیٹھ پھیرو گے موقع حساب سے جس دن پیٹھ پھیرو گے میدان حساب سے دوزخ کی طرف اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے بھی بچانے والا مان لو لیکن یاد کرو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 پہلے سے دلائل واضح لے کے پر ہمیشہ رہ تم بھی شک کے اس سے کہ لے آیا تم تمہارے پاس وہ دلائل یہاں تک کہ جب پود ہو گئے تم نے کہا ہر گدنی بھیجے گا اللہ تعالی اس کے بعد کسی رسول کو جان چھوٹ گئی ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے آ حضرت شاہ سے معنی کرتے ہیں غور کرنا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 تو یوسف علیہ السلام کو بتالی تم نے یہی کہا ہے ہائے یوسف ہائے اس کی زندگی میں نہ مانا اس کے مرنے کے بعد تم حسرت کرتے تھے ہائے ہو یوسف اس جیسا اللہ نے پھر نہیں دیکھا تو وہاں بھی حسرت کرتے ہیں اب موسا علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تو ان کے بعد بھی یہی کہو گے اسی طرح لے لکھا اسی طرح گمراہ کرتے اللہ اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا ہے مرتاب کا منع شبہات میں گرفتار ہے مرتاب شبہات میں گرفتار ہے اللہ زینجلون اب مصرف و مرتاب کی علامت بیان فرما رہے ہیں مصرف و مرتاب وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی ایتوں میں بغیر دلیلوں کے کہ ان کے پاس ہوں کابرا مقتاً کابرا کا فعل ہے جداد یہ جدال جو ہے نا بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں اور مومنین کے ہاں اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قلب متکبر کفار کل کالب کا من لکھو پورا دل اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر پورے دل متکبر کے جو کہ کی کیا ہوتا ہے جبار ہوتا ہے میرے عزیز حاشے پہ لکھ لو ہدایت سے دوری کے چار درجے ہیں www.shahideislam.com ہدایت سے دوری کے چار درجے ہیں آدمی ہدایت سے دور ہوتا ہے نا تو اس کے چار درجے ہیں پہلا شک شک پڑتا ہے میں دوسرا درجہ زلال کا گمراہ ہو جاتا ہے پھر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 شک آگیا نہیں اس کے بعد کیا ہے کزال قوضیل اللہ کیا آ گیا ذلال اللہ کیا آ جی جداد کزال کا یبا اللہ کیا آ جی تب محرا یہ قرآن کے کیا عجیب نقطے ہیں ان کو یاد رکھو وکال فراون تمرود فرعون اب فرعون کی سرکشی کا بیان تمرد بھی آئے ساتھ ساتھ تمسکر بھی آئے مزار کہا فراؤں نے اے ہمان بنا میرے لیے محل اونچا تاکہ میں پہنچ جاؤں آسمان کے راستوں پہ تاکہ پہنچ جاؤں میں راستوں پہ یعنی راستے آسمانوں پہ کو میں ترم مبوج موسہ کے اور میں تو گمان کرتا ہوں موسا کو جھوٹا کوئی اس کا خدا نہیں معبود نہیں, نہیں. نہیں.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 آمان نے چڑھا محال پہ تیر مارا اور تیر خون آلود ہو کے آگا کہ خدا کو میں نے مار دیا پتا وہ لگا کہ ماہالی تباہ آ بھی تباہ بکال منا مرد مومن کی تقریر کا کتنا رخ آئے گی تیسرا رخ تیسرے رخ میں یہ فرماتے ہیں کہ نہیں سبیلِ رشاد دکھاتا میں سبیل رشاد دکھاتا ہوں فراؤن نے بھی کہا کہا تھا بما آدی کم اللہ سبھی الرقا مرد مومن نے کہا فراؤن کا سبیل سبیل رشاد نہیں میں تمہیں سبیر رشاد دکھاتا ہوں پھر اس تقریر کے اندر تزہید من دنیا اور ترغیب بلالآرت کا ذکر بھی ہے یہ تیسرا روخ ہے سبحان اللہ آپ بھی ایسے تقریر کیا کریں مرد مومن کی طرح وکال اللہ آ کہا مرد مومن اے میری قوم اتباع کرو میری فروئن کیا کرو آج سبیل سبیر میں میں مئی کروں گا تمہاری سیدھے رہا کی یا قوم تزہیج من دنیا اے میری قوم سوائے یہ دنیا زندگی چاند روزہ بہار ہے وائن نلآراتا ترغیب بل اور بے شک آخر یہی گھر ہے کا من عاملہ سیاتا قانون مجازات قیامت کے اندر آخرت کے اندر یہ ہوگا قانون مجازات کہ جس نے عمل کیے برے پس نہ بدلہ دیا جائے گا مگر برابر اور جس نے نیک چاہے مذکر ہو یا من لس کے کیا ہو مومن یہ شرط ہے نجات کے لیے اور قبولیت عمل کے لیے پس یہی لوگ سمرا ہے داخل ہوں گے جنت کے اندر ریز کے جائیں گے وہاں بغیر حساب کے بیا قوم میں تقریر کا چوتھا رخ تقریر کا چوتھا رخ اس میں ابہام نہیں بلکہ ایمان کی تصریح کر دی اپنے ایمان کی تصریح کر دی اس میں ابہام نہیں بلکہ اپنے ایمان کی تصریح کر دعوت دیتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور دعوت دیتے ہو تم بج کو نار کی طرف ہاں دوز کا راستہ دکھاتے ہو تدو نی وہ دعوت کی تفسیر ہے تو مجھے نار کی طرف بلاتے ہو نا تو دعوت النار کی تفسیر بلاتے ہو مجھ کو تاکہ کفر کروں میں ساتھ اللہ کے اور شریک ٹھہراؤں میں ساتھ اس کے ان معبودوں کو کہ نہیں واسطے میرے ساتھ ان کی معبودیت کے کوئی دلی وان ادو قوم اس کی دعوت کس کی طرف تھی دعوت الجات کی اب اس کی تشریح ہے دعوت ال نجات کی تفسیر اور میں بلاتا ہوں تم کو طرف اس ذات کے جو غالب ہے بخشنے والا ہے ایمان نہ لائے تو غالب ہے بدلہ لینے پہ قادر ہے ایمان لاؤ گو ہے بخش لا جرما یہ سب چلی جا رہی ہے تقریر یقینی بات ہے کہ انما تدعونی یہ انما کلم حسر کا نہیں ہے انا علیحدہ ہے ما کیا ہے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 آخرات کے اندر آخرات میں مدد نہیں کریں گے جواب دیں گے اور بے شک لوٹنا ہمارا طرف اللہ کے ہے اور بے شک مشرق لوگ مصرفین کا نہ مشرق یہی دوستی ہیں تتیمۂ عجیبا تتیمائے عجیبا تتیمہ عجیبہ تتیم کیا ہے اے میری قوم اب تو میری بات تمہیں پسند نہیں آئے گی میری بات تمہیں پسند نہیں آئے گی کڑوی لگتی ہے لیکن ان قریب یاد کرتے گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری وفائیں یاد کرو گے گے پر یاد کرو گے واحف عامری اللّہ اور سپر کرتا ہوں معاملہ اپنا طرف اللہ کے انہوں نے دھمکی دی نا ڈرایا میں اللہ کے سب دم بتو ما جائے سیشرا تو دانی حساب کمو و بیشرا بے شک اللہ دیکھنے والا بندوں کے حوال کو فوکا اللہ انجام حق اللہ نے مرد مومن کو بچا لیا موس علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور فرآون والے کیا ہوگا ہے جی بس بچا لیا اس کو اللہ نے ہو ضمیر کا مرجع کون بنے گا مرد مومن ہی بن سکتا ہے موسا علیہ السلام بس بچایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بری تدبیروں سے سیات ماں کرو یہ انجام حق ہے وہاں کب عال فرعون انجام باطل اور نازل ہو گیا فرعون والوں کے ساتھ برا عذاب اصول عذاب کے نیچے لکھو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 ان کو تکلیف دیتی ہے وہی ہے سمن نار یہ عذاب دوسرا ہے برز قی اسی طرح یہ آیت سمجھو اچھے اچھے آدمی یہاں بھول جاتے ہیں سمن نار پھر کیا ہے جی آج ہے یہ کون سا انجام ہے برز تھی عذاب دوم برس کہ پیش کیے جاتے ہیں اب اس نار کے اوپر صبح بھی اور شام بھی آگے عذاب اخروی ہے لکھو و جو کو فا عذاب سیوم اخروی تو پہلا عذاب دنوی دوسرا عذاب کیا جی برزخی تیسرا عذاب اخروی اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا کہ داخل کرو آل فرعن کو سخت عذاب کے اندر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 ف یقول تفصیل ہے اس کی پاس کہیں گے کمزور واسطے متقبرین کے کمزور کون ہوئے جی ہم کیا لکھواتے ادھر تابئین متقبر کون ہوئے جی متبوعین متقبر یہی لیڈران کرام بابوان زام تندے جی بڑے بڑے ٹھنڈ سردار پاس کہیں گے تابعین مطبوعین کو بے شک تھے ہم واسطے تمہارے تاب دنیا میں کیا تم ہو دفع کرنے والے ہم سے کچھ حصہ آگ کا کچھ حصہ تو دفاع کروا کا کال اللہ نسک برو جواب متبوعین کہیں گے مطبوعین بے شک ہم سب کے سب اس کے اندر ہیں کیونکہ اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا درمیان بندوں کے اب کچھ بنے گا جی متبعین جواب دیں گے یہ لیڈران کرام جواب دیں گے گمراہ لیڈر بکال اللہ فلّہ اب سارے درخواست کریں گے دروغے سے تابین مطمئین مل کے کس سے درخواست کریں گے جہنم کا دروغہ مالک جس کا نام ہے اس کو کہیں گے یار میاں تو اللہ کی بار میں عرض کر کوئی کچھ تخفیف کرے ہم سے <laughs> اچھا جی وکال اللہ دین اور کہیں گے وہ لوگ جو نار کے اندر ہوں گے سب دوستی لکھاذنت جہنم جہنم کے دروغوں کو ادور ربا کو میاں دعا منگو رب اپنے سے سمجھے جی شا. دعا منگو اپنے رب سے تخفیف کرے ہم سے کسی دن عذاب کی پھر بھی کن کو کہیں گے دروغوں کو خدا کو پھر بھی نہیں کہیں گے عادت نہیں نا ادھر بھی خدا کو نہیں پکارتے تھے وہاں بھی نہیں پکاریں گے کالو اولم تکو یہ توبیق ہے ان کی طرف سے توبیق خازانہ سرزنیش ان کو توبیق کریں گے کہیں گے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے دلائل واضح لے کے کال بلا اقرار جرم کہیں گے کیوں نہ جی آتے تھے جی کالو کہیں گے پھر خود تم بلاؤ ہمیں تو اجازت نہیں ہے مشرقین کے لیے دعا کرنے کی تم خود بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن بما دعا اور کافری اللہ فی ذلا یہ کافروں کا جو بلانا ہے محض بے اثر ہوگا کسی کھاتے میں نہیں ہوگا اور نہ ہوگا نہ ہوگی پکار کافوں کی، مگر بے زائد. شہید اسلام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا مرحبا